فرمایا نَبَأَ لو اور آپ انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے سورہ یونس مکی ہے اور اس میں مشرقین مکہ سے خطاب کیا گیا مشرقین مکہ بتوں کی پوجا کرتے اور کئی سو سالوں سے وہ یہ کام میں ملوث تھے وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر خانہ کعبہ پر ہمیں قبضہ کیوں حاصل ہے مسجد الحرام پر ہمیں قبضہ کیوں ہے اگر یہ تین سو ساٹھ بت غلط ہیں تو اللہ کے گھر میں ہم نے نصب کیے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا تو انہیں اس واقعے میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے اس کی مصلحت ہے ڈھیل دیتا ہے جیسے نو علیہ السلام کی قوم ساڑھے نو سو سال تک حضرت نو علیہ سلاد کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے شرک سے اور کفر سے توبہ نہ کی تو ساڑھے نو سو سال تک ان پر عذاب نہیں آیا اور ساڑھے نو سو سال تک وہ یہی کہتے رہے کہ سدیاں گزر گئیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرو گے شرک کرو گے کفر کرو گے تو عذاب آ جائے گا لیکن ہم پر تو ابھی تک کچھ نہیں آیا فرما انہیں ساڑھے نو سو سال کی جھیل دی گئی اگر چند سالوں کی تمہیں جھیل مل جائے تو تم یہ مت سمجھو کہ تم حق پر ہو بلکہ حق یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کفر کرنا یہ نادانی ہے اور اسلام کی پیروی کرنا یہی نجات کا باعث ہے وطلو علیہ نبا نو محبوب آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اے میری قوم ان کان کبر علیہ کم اگر میرا قیام کرنا تم پر شاک گزرتا ہے تمہیں برا لگتا ہے کہ میں ساڑھے نو سو سال سے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں و تز کی بھی آیات اللہ اور میں اللہ کی آیتوں کی یاد تمہیں جو دلاتا ہوں یہ یاد دلانا اگر تمہیں برا لگتا ہے اور تم میرے خلاف سادش کرنے کی تیاری کر رہے ہو اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہو فوکل بس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا وہ اجم امر کم و بس تم اور تمہارے شریک یعنی بت یہ سب مل کر اپنا کام مضبوط کر لو اور پلاننگ مضبوط کر لو سما یق امر کم علیہ کم پھر اپنے معاملے میں کوئی کجی اور کمی باقی نہ رکھو سم مقیا پھر جو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کر لو ولا تم روم مجھے مہلت نہ دو تمہیں جو ہو سکتا ہے کر لو میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے میرے ساتھ اللہ ہے آپ کے توکل اور آپ کے بھروسے پر قربان جائیے کہ کہاں آپ اکیلے اور پوری دنیا میں کافر ہی کافر آپ کے ساتھ صرف بہتر یا اسی افراد تھے وہ ہزاروں لاکھوں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کیسا مستحکم اور مضبوط ہے فن تو پھر اگر تم پھر گئے اور میری بات تم نہیں مانتے فما سل تو من تو میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا اس تبلیغ دین پر میں کوئی معاوضہ یا مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا ان اج ریا اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا وہ امیر تم اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المسلمین کہ میں مسلمان ہی رہوں تو تم مجھے اگر جان سے مارنے کے لیے بھی کوشش کرو گے تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اسلام کی حالت پر قائم و دائم رہوں یہ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی نے اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی یہودیت عیسائیت یا باقی ادیان یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی طوریت انجیل ضبوت ہر کتاب اسلام ہی کی دعوت دیتی ہے فکز ابو ہو بس ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا نج پس ہو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی و مم معحوف الفل کی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بھی ہم نے نجات دی وجال نا اور ہم نے ان کشتی میں موجود لوگوں کو نوح علیہ السلام کی قوم کا خلیفہ بنا دیا ان نوح علیہ سلاۃ وسلام کی وہ قوم جو کافر تھے وہ طوفان نو میں تباہ ہو گئے اب کشتی میں بہتر یا اسی افراد تھے ان بہتر یا اسی افراد میں سے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی انہوں نے اپنی طبی عمر پوری کی اور ان کا انتقال ہو گیا حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹا وہ کافر نکلا اور وہ طوفان میں غرق ہو گیا باقی تین بیٹے کشتی میں سوار تھے ان تین بیٹوں سے اللہ تعالی نے افزائش نسل کا سلسلہ فرمایا یعنی بعد کے جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام کے تین بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں تو اس وقت جتنے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں وہ اغ رقن کزبی اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا كَانَ پس دیکھو جنہیں ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی منظرین جنہیں ڈرایا گیا اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی ان کا کیسا برا انجام ہوا اس پر غور کرو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دھیل کو رحمت سمجھ کر توبہ نہیں کرتے بلکہ اور سرکشی پر اتر آتے ہیں حضرت سلاۃ وسلام کا مکمل واقعہ بارہویں پارے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور ہم نے پیچھے بھی اس واقعے کی تفاصیل سماعت کیمبادی رسول الا قومی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لوگوں کی طرف کئی رسول بھیجے حضرت حد علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام یعنی حضرت موسا علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ان سب کا ذکر ہے اور پھر آگے حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر ہے بالبینات بس وہ رسول ان کے پاس روشن دلائل اور روشن نشانیاں لے کر آئے قوم کو کوئی شک نہ تھا کہ یہ سچے رسول نہیں ہے ایسے دلائل واضح کر دیے کہ ہر آدمی اس بات کو یقین کر لے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں فماں کانو لیما کزبو بی من قبل پس جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اس پر وہ ایمان نہ لائے کافروں کا یہ طریقہ ہے ایک دفعہ وہ کسی چیز کا انکار کر دیں اور کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں پھر انہیں کوئی نصیحت کرے تو اکثر کافر اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے وہ اپنے رسم و رواج اپنے آبا و اجزاد کے طریقوں پر چلتے ہیں لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا خوش نصیب ایسے نہیں ہوتے وہ ہر دن اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اپنے اندر خامیوں کو خرابیوں کو ڈھونڈ کر وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کدا اسی طرح علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی جنہوں نے سرکشی کی کفر کیا گناہ کیے تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل سیا ہو گئے اب وہ کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس مسلمان پر نصیحت کا اثر نہ ہو اس کی آنکھوں سے کبھی خوف خدا میں آنسو نہ نکلیں گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو بلکہ نعوذ باللہ میں ظال خوشی ہو تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اس کے دل پر مہر تو لگا نہیں دی گئی کہیں اس کے دل پر مہر تو نہیں کہیں اس کا دل سیاح تو نہیں ہو گیا کہیں اس کا دل سخت تو نہیں ہو گیا اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے اور دل کو ایسا نور کر دے کہ نصیحت کی باتیں اثر کریں اور خوف خدا میں اس رسول میں اللہ تعالی ہمیں رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرمائے ثم پھر بآن بَعْدِهِمْ مُوسَى ہارون پھر ہم نے ان کے بعد ان نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا الا پھر آؤنا و اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف سوال یہ ہے کہ موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ تو تمام مصر کے رہنے والوں کی طرف بھیجے گئے لیکن قرآن پاک نے فرعون کا ذکر کیا اور مالداروں سرداروں کا ذکر کیا مفسرین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں ساری خرابی حکمرانوں کی طرف سے آتی ہے اصل میں ساری خرابی کی جڑ قوم کے سردار چودھری نواب اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں غریب عوام تو ان کے پیچھے چلتی ہے غریب عوام اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے اگر حکمران نیک ہوں تو لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اگر حکمران روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو پھیلائیں تو لوگ بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلمان حکمرانوں کو اور مالداروں کو یا افسروں کو نہیں دیکھتا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے میرے رسول کا کیا حکم ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرون راہِ راست پر آ جائے اور بڑے بڑے مالدار اور سردار راہِ راست پر آ جائیں تو پھر پوری قوم کا راہِ راست پر آ جانا ایک بہت آسان امر ہے نام ہماری آیتوں کے ساتھ ہماری نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ سلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فس تک برو ان مغروروں نے تکبر کیا ان کافروں نے وہ کانو قومم مجرمین اور وہ گناگار قوم تھے مجرم قوم تھی فلما پس جب فلم کو ان کے پاس حق آ گیا واضح ہو گیا کہ حضرت موسا علیہ السلام سچے اللہ کے نبی اور رسول ہے من عندہ ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے حق کو اس طرح جھٹلایا وہ بولے ان مبین بے شک یہ تو ضرور کھلا جادو ہے یعنی پہلے تو انہوں نے نشانیاں مانگی جب حضرت مسا علیہ السلام نے دو نشانیاں پیش کی ایک تو یہ کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈال کر جب نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا کسی کی تاب نہ تھی کہ وہ اس کو دیکھ سکے اور جب آپ اپنا اسا زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ بہت بڑا اژدہ بن جاتا جس کی لمبائی مفصری نے ایک میل لکھی صرف غور کریں آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ کسی علاقے میں سات فٹ کا اژدہ پایا گیا اور انڈونیشیا میں غالباً اس اژدح نے گیارہ کتوں کو نگل لیا تو ساتھ فٹ کے اسدحے میں اتنی ہیبت ہے تو حضرت موسا علیہ کی صلاح جب اپنی لاٹھی ڈالتے اور وہ اتنا بڑا ازحا بن جاتا صرف اس کا جبڑا جب کھلتا تو فرعون کا پورا محل ایسا لگتا گویا کہ اس کے جبڑے میں بیٹھا ہوا کتنا بڑا ازدحا تو جب ان کی عقلیں اس کی طرف راغب ہونے لگیں کہ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی بس و طاقت کی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانی ہے یہ معجوزہ ہے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے جادو مشہور کر دو اور انہوں نے غریب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ موسا علیہ السلام تو جادوگر ہیں اور موسا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا اتقلور لکتی لما جا کیا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو اب تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جب تم سمجھ گئے کہ یہ موجزہ ہے تو پھر تم جھوٹی بات پھیلاتے ہو شیشر ہا کیا یہ جادو ہے ہرگز نہیں ولا یو فلیش اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ کافر بولے اجی تنا لتل فیتنا اما وجدنا علیہ آبا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دیں جس راستے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا شرک کرتے کفر کرتے اور گناہوں بھری زندگی گزارتے تو ہم ان رسم و رواج کو چھوڑ دیں وہ تکونک مل کبریا افل اور دی اور تاکہ تم دونوں کی بڑائی ہو جائے زمین میں ہم تمہاری بات مان لیں اور تمہیں سردار مان لیں حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کافروں نے اور فرون نے یہ بات کہی وما نَحْنُ لکما بِمُؤْمِنِينَ اور ہم ہرگس تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے تم چاہے کتنی ہی نشانیاں دکھا دو اب جو ضد کرے اور کہیں میں نہ مانوں تو قرآن مجید فقان حمید نے جا بجا یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی مسلمان کو زد نہیں کرنی چاہیے مسلمان کو قرآن و حدیث کا راستہ صاحب کرام تابعین, تابعین کا راستہ وہ بزرگان دین جو پوری پوری رات اور آنے پاک کی تلاوت کرتے ان کے راستوں کو سمجھ کر مسلمانوں کو اسی راستے کی پیروی کرنی چاہیے اور نصیحت آ جانے کے بعد ضد نہیں کرنی چاہیے کہ گناہ کی ضد کرنا یہ تباہی ہے وہ قلا نیب کلاہ عالین فرعون بولا میرے پاس ہر قسم کے جاننے والے ماہر جادوگر لے کر آؤ پھر جب تمام جادوگر آ گئے اور جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم مغالب آ گئے نے کہا کہ تم پوری مملکت میں میرے خاص ہو جاؤ گے مقرر ہو جاؤ گے پھر جادوگروں نے ادبن کہا کہ موسا علیہ السلام آپ اجازت دیں تو ہم اپنا جادو پیش کریں یا آپ کی مرضی ہو تو پہلے آپ اپنی لاٹھی ڈالیں موسا علیہ السلام نے فرمایا کال موسا موسا علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا الق م ان تم جو تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو فلم م پھر جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں ڈالیں تو جادو کے زور پر انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا منتر کیا کہ وہ لاٹیاں اور رسیاں ایسا محسوس ہونے لگیں جیسے سانپ ہیں جو میدان میں چل رہے ہیں یہ نگاہوں کا دھوکا تھا حقیقتن کچھ بھی نہیں تھا موسا ماں جی تم بھی اس علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ لے کر آئے ہو یہ جادو ہے جو نگاہوں کا دھوکہ ہے جنات کی شرارتوں کا نتیجہ ہے کہ جادو میں ایسے کفریہ اور شرکیاں منتر پڑے جاتے ہیں جس سے جنات خوش ہو کر جادوگر جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان اللہ سیوبلو بے شک اللہ تعالی ان قریب ان تمام چیزوں کو برباد کر دے گا ان اللہ یوسلی مفصدین بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کے عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ان کے عمل کو تباہ فرماتا ہے وہی و حق اللہ الحق ہی اور اللہ تعالی اپنے کلام کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے و لو کری اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہو برا لگے حضرت موسیٰ علی نبینا النبینا والی سلاۃ وسلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا جادوگر جو سانپ بظاہر ان کے بنائے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ سانپ تو نہ تھے وہ لاٹیاں اور رسیاں تھیں جن کے بارے میں مفسرین نے فرمایا یہ تین سو اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے تھے اتنی زیادہ لاٹیاں اور رسیاں تھیں پورا میدان ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ سے بھرا ہوا ہے حضرت موسا علیہ السلط نے جب اپنی لاٹھی کو ڈال دیا تو بہت بڑا اس بن گیا اور وہ ان تین سو اونٹوں کے بوجھ کو نگل گیا اب آپ اس خبر پر غور کریں کہ انڈونیشیا میں ایک اژدہا جو سات فٹ کا تھا وہ باغ کی حفاظت کرنے والے گیارہ کتوں کو نگل گیا تو جب سات فٹ کا اژدہا گیارہ کتوں کو نگل سکتا ہے تو حضرت موسا علیہ السلط وسلام کا جو ازدہا یہ تو معجزہ تھا تو کیا وہ تین سو اونٹوں کے بوجھ کو نگل نہیں سکتا یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگ مغرب سے اور میڈیا سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی عقل پر تولنے لگتے ہیں اب کوئی چیز اگر ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری عقل کا قصور ہے اگر قرآن و حدیث کی بات ہماری عقل میں آ جائے تو یہ ہماری عقل کی سعادت ہے اور اگر ہماری عقل میں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے اس کی لاجک سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے وہ بات تو سچی ہے تو جب یہ خبر کو سامنے رکھا جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے ان اللہ کل نشین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے آج کل کے اضدہ سات فٹ اور دس فٹ کے ہوتے ہیں کچھ پندرہ فٹ کے بھی ہوتے ہیں تو حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کا وہ اسا کہ جو معجزہ تھا اگر وہ ایک میل تک بڑا ہو اور اس کا جبڑا اتنا بڑا ہو تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے اب جب یہ ازدحا سارے اونٹ کے بوجھ کو یعنی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا موسا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا تو دوبارہ لاٹھی بن گیا جادوگر فور سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے اس لیے کہ جادوگر سمجھتے تھے کہ جادوگر پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ نظر بندی نہیں یہ حقیقت ہے آپ کا جو لاٹھی سے ازدہہ بنا وہ واقعی ازدہہ تھا اس نے جن چیزوں کو نگلا واقعی نگلا ہے کیونکہ اگر یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تو لاٹھی بننے کے بعد ہماری لاٹیاں نظر آتی ہیں اور اگر یہ لاٹھی نگل گئی ہے تو تین سو اونٹوں کے بوجھ کو نگلنے کے بعد تو لاٹھی بہت موٹی ہو جائے تو ان چیزوں پہ غور کر کے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے ایمان لے آئے فرون نے انہیں سخت سزائے دیں مگر پھر بھی وہ ایمان سے نہ پھرے اور حضرت موسا علیہ السلام سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ادبن یہ کہا تھا اے موسا علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی لاٹیاں ڈالیں اس ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایسی دولت عطا فرمائی کہ فرعون نے انہیں درخت پر لٹکایا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلے ڈالیں اور کیلیں ٹھونک کر کیلے جسم سے آر پار کر دیں انہوں نے کہا تو کچھ بھی کر لے ہم اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے تو جو با ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان پر اسے مضبوطی مل جاتی ہے